اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں ہی پر موقوف سمجھتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے قیاسات بس داغِ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا ولا ان قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرۃ من الله ورحمه خير مما يجمعون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 پھر ہر متنفذ کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہیں لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی انہوں نے جواب میں کچھ حضرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کے رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غزب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو۔ جو بدترین ٹھکانہ ہے بسی روم اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بڑا جہا فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے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 سوبت کم میبت ملتھم کل تم او ملو حل کل قدیر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 مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے اس لیے جب عہد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے اس کا وعدۂ نصرت ہمارے ساتھ تھا اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے جنگ عہد میں مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہوئے بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے ستر آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور ستر آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے یعنی یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا بعض کام تقوا کے خلاف کیے حکم کی خلاف ورزی کی مال کی تمام اختلا ہوئے آپس میں نظام و اختلاف کیا پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی اللہ ہر چیز پر قاجر ہے یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے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 جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون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 تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے عبداللہ بن عبی جب تین سو منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے رادی کرنا چاہا مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی اس لیے ہم جا رہے ہیں ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے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 جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے مسلم احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا مگر شہید اس سے مستثنی ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت اس سنور اور اس نشے سے لطفندوز ہو جو راہِ خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وأن اللہ لا يضيع أجر المؤمنين وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداؤں فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے